من فكر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يذل الله فلا مذل له ومن يغذل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحره لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بسم الله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 نار کمر پی ب أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين محترم سامعين والسامعات اللہ تبارکا و تعالہ نے قرآن حکیم میں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں احسان کا حکم دیا ہے ان اللہ کعطب الحسان حفیق الشع اللہ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے وہ احسن ان اللہ حب المحسنین احسان کیا کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے روٹین میں اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ نیکی کیا کرو نیکی کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ احسان نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز ہے احسان کو محسن کو انگریزی میں آپ ایکسیلنٹ کہہ سکتے ہیں ایک بچہ پاس مارک لیتا ہے وہ بھی پاس ہے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ آتا ہے ایکسلنٹ آتا ہے وہ بھی پاس ہے تو پاس والے کو آؤٹ اسٹینڈنگ کہہ دینا یا برعکس کہہ دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے اللہ تبارہ کا مطالعہ ہمیں ہر کام میں بہتر کردار ادا کرنے کا حکم دیتا ہے پاس مارک لے کر پاس ہو جانے کو وہ بھی قبول ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اچھے نمبروں میں پاس ہو اس لیے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو اس لیے کہ فردوس جنت کا اعلیٰ مقام بھی ہے جنت کا درمیانہ مقام بھی ہے اور فردوس مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ فردوس والے کام بھی کیوں تو وہ احسنوں اللّہ شب المحسنین احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نیکی کرو نیکی کو پسند کرتا ہے کسی پر احسان چڑھانا کسی کے ساتھ خیر کرنا یہ معنی بھی اس کا ہے اور یہ معنی بھی اس کا ہے کہ ہر کام کو بہترین انداز سے کرو اللہ تعالیٰ بہترین انداز سے نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں پھر اس پر آحسن طریقے سے عمل کرتے ہیں حداهم یہی ہدایت یافتہ ہے وہ اولا یہی عقل والے ہیں جو ہدایت یافتہ اور عقل والا ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی بات کو سن کر کئی ہیں اس طریقے سے کر لوں اس طریقے سے کر لوں ہر چیز کے کئی دراجات ہیں وضو ایک ایک دفعہ بھی ہو جاتا ہے دو دو دفعہ بھی ہو جاتا ہے تین تین دفعہ بھی ہو جاتا ہے اور احسان وضو میں یہ ہے کہ آپ تین تین دفعہ اس کو کریں اور ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ نے تو کونی تک دھونا ہے تو اس سے اوپر تک دھوتے تھے کیونکہ آدائے وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے اور میرا زیادہ سے زیادہ جسم چمک رہا ہو وہ زیادہ سے زیادہ دھو لیتے تھے تو وہ احسن سے احسن افضل سے افضل بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرتے تھے اللہ تبارہ کاطارہ فرمایا وہ سابق اسے ذمہ رکھ دیکھوں وہ سارے علامہ اسے ذمہ رت کو اللہ کی بخشش اس کی جنت کی طرف جلدی کرو دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ کا مانا ایک آدمی آہستہ آہستہ جنت کی طرف چل رہا ہے ایک آدمی درمیانی چال کے ساتھ چل رہا ہے ایک آدمی دوڑتا ہوا اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہے اللہ کی بخشش کی طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آؤ آج ہم نے اپنا اپنا امتحان لینا ہے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم اللہ کی بخشش اور جنت کی دوڑ میں کس چال کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ تعالی تو دوڑنے کا حکم دیتا ہے اللہ تبارہ کا تعالیٰ صدقے کا حکم دے دے نماز روزے کا حکم دے دے اللہ کا دین پڑھنے پڑھانے والا طالب علم اس کو لوگوں تک پہنچا دے سننے والا فوراً نیت کر لے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا آج کے بعد یہ نیکی کروں گا ابھی سے میری نیت ہے کروں گا اور اس کو کرنے لگ جائے یہ احسن طریقہ ہے اور کل پر ڈال دینا اچھا کل سے دیکھیں گے گھر جا کر مشورہ کریں گے بیوی بی بچوں سے پوچھیں گے رومیٹ کلیگ سے پوچھیں گے اپنے باس سے مشورہ کریں گے پھر دیکھیں گے تو پھر بھائیو رات گئی اور بات گئی جب انسان لوہا گرم ہو چوٹ نہ لگائے تو پھر لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے مجرس تبدیل ہو جاتی ہے وہ عزاطلیم آیا تم ایمانا وہ اللہ رب یا جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان کا لیول اپ ہو جاتا ہے جب ایمان زیادہ ہوتا ہے گناہ چھوڑنے کو دل چاہتا ہے نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے اس وقت جو کر گزرتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور جو کل پر ڈال دیتا ہے پھر ایمان لو ہو جاتا ہے پھر اس کو توفیق نہیں ملتی فرمایا ملایا کہ اگر آپ نے کسی چیز کو قتل کرنا ہے تو آسن طریقے سے قتل کرو ہر بھی کافر کو میدان مارکا میں قتل کرنا ہے آسن طریقے سے کرو نسرا نہیں کرو نا نہ کان نہیں کاٹو نا نہ کان نہیں کاٹو زبان نہیں کاٹو اور بچوں کو قتل نہیں کرو نہ لینے والی اور مجبور نہ کرو ابو چہل کو محبوز نے اتنا زخمی کر دیا تھا کہ اب وہ کڑا رہتا تو مر گیا ہوتا لیکن پھر دوسرے چکر میں عبداللہ بن مسعود جاتے ہیں اور جا کر اس کا گلا تارتے ہیں تاکہ جلدی مر جائے اور نہ کسی جاندار کو نشانہ کے لیے لگا دینا تیر مار مار کر اس کو قتل کرنا جائز نہیں بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی نہ تو اس نے اس کو چھوڑا کے اپنی خوراک خود تلاش کر لے اور نہ اس کو خود خوراک دی بلکہ وہ بھوکی درد درد کر مر گئی اس ایک بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی کیوں اس نے اس کو قتل کرنا تھا تو کسی اور طریقے سے قتل کر دیتی اس نے اس کو برے طریقے سے قتل کیا ہے اس لیے گئی ہے بلی کو قتل کرنا جہن بازو نہیں کرتا بلکہ اس کا طریقہ وہ جہن بازو کرتا ہے کوئی بلی پریشان کرتی ہو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن کتا ہو بلی ہو برے سے برا جانور ہو اس کو اس طریقے سے بھوکا مارنا یا اور کسی طریقے سے اکیلی ٹانگ کاٹ دو طلبتا رہے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا ہے فائدہ قتل تم فاق سل جب قتل بھی کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو فائدہ تم فاٹ سل بھی کرو تو اصل طریقے سے کرو وَلْ يُحِدَّ شَفَرَتَ وَلْ يُرِحْ لُبِحَتَ اپنی اچھی طرح تیز کر لو تاکہ ہونے والے جانور کو تکلیف نہ ہو جب کسی کو ختم ہی کرنا ہے تو ختم احسن طریقے سے کرنا ہے تو جس کو زندہ رکھنا اور جو نیکی کا کام کرنا جو برائی سے بعد آنا ہے تو وہ تو اور زیادہ احسن طریقے سے ہونا چاہیے گناہ چھوڑ دیا بالکل چھوڑ دے اس کو نماز پڑھنے لگ گیا تو پوری نمازیں پڑھنے لگ جائے جو کام بھی کرے میں کہتا ہوں ورزش کرتا ہے تو آسن طریقے سے کرے ادھر گانا سن رہا ہے تو جو اس کی اس عورت کی طرف ہے جو گانے گا رہی ہے اور ادھر اس کی بازو ہل رہی ہے باقاعدہ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جو ورزش کرتے ہوئے اپنی ورزش پر غور کرتے ہوئے کرتا کرتا ہے ہے ہے طریقے سے کرتا ہے اس کو وردش کا فائدہ ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے دماغ اس کا ہٹی دکان پر ہے دکان کا حساب کر رہا ہے کون سا سودا ختم ہے کب آنا ہے کہاں سے ملے گا نماز کے بعد جلدی جلدی فراہم کو فون کروں گا آپ نے کبھی دیکھا نماز کے بعد لوگوں کو بھاگتے اس کو شیطان نماز میں اتنا پریشان کر چکا ہوتا ہے جو بجارہ فارم اس کا بارتا ہے جسم مسجد میں دماغ ہٹی دکان پر یہ احسان نہیں ہے یہ احسن طریقہ نہیں ہے بلکہ نماز پڑھتا ہے تو توجہ نماز میں ہو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے میں کہتا ہوں دعا کرتا ہے تو پوری دو تو جو اس کی رب جلال کی طرف ہو اور یہ تصور کرے کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور میں اس سے مانگ رہا ہوں اگر آپ سردی کی راتوں میں قمیص اتار کر بستر کے اندر ہو گیارہ بارہ کا ٹائم ہو دروازے پہ دستک ہو آپ نکلیں کمیض پہنے دروازے پر جائیں کھولے تو ایک آدمی آپ کے دروازے کے ساتھ کھیل رہا ہے میں کون ہو کیسے آئے ہو کوئی جواب نہیں تل کا لے کر آپ کی دیوار کے ساتھ کھیل رہا ہے اپنی کے ساتھ کھیل رہا رہا ہے ہے اپنے میں میں کون ہو؟ کیسے آئے بسکت چھوڑ کر آیا ہوں کوئی توجہ نہیں کرتا آپ کو کتنا غصہ آئے گا کتنا غصہ آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس آدمی پر بھی رب دلال کو غصہ آئے جو اپنے سے یہ رب الجلاپ نے رب کا دروازہ کٹایا اب اللہ کی رحمت آپ کی در متوجہ ہے اور اب آپ کھیل رہے ہیں دماغ کا ہٹی بکان پر ہے نظر آپ کی ادھر ادھر, ادھر ہیں تو جو آپ کی نہیں آپ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین العرمین اللہ کہتا میرے بندے نے میری تعریف کر بزرگی بیان کر دی آپ کہتے ہوتے ہو ایک دن کہتے راتت اس کا المستقیم میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو دے دیا یہ مکالمہ ہے آمنے سامنے لو دو شخصیات کا مقابلہ ہے مقابلہ شخص ہے محاورہ ہے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں لیکن اگر اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ ہو یہ کجلی کر رہا ہو یہ نظریں ادھر ادھر گھما رہا ہو یہ سر میں کھجلی گاڑی میں کھجلی تو پھر رب الجلال کو ہو سکتا ہے اس پر بھی بہت غصہ ہے کہ تو نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے آپ نے توجہ ادھر ادھر کر لی یہ احسان نہیں ہے پروایا پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من احساس یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انکا خود اللہ کا, کا ترا آپ رب کی ایسے پوجا کرو جیسے اللہ سامنے ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو فن تک ان تراہو فیل نہ پھر کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اللہ کی نگرانی کا سبر کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو بچوں کو ان کا استاد دیکھ رہا ہو تو کو شرارتیں نہیں کرتے بچوں کو ان کا استاد دیکھ رہا ہو وہ شرارتیں نہیں کرتے مزدوروں کو ان کا ذمہ دار دیکھ رہا ہو وہ سستی نہیں کرتے جب آپ یہ تصور رکھیں گے کہ میرا مولا آقا میرا پیدا کرنے والا وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ پھر انسان کی توجہ سیدھی رہتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کبرا کی طرف کسی نے دیوار پر تھوکا ہوا ہے مسجد نبی کی دیوار پر کسی نے تھوکا ہوا ہے اللہ اکبر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک چھڑی لی اور اس کو تھوک صاف کیا اور فرمایا جب انسان نماز میں ہوتا ہے اپنے سامنے مت تھوکا کرو تو رحمت ہو ربض کی رحمت متوجہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے اور تیری تو جو کہیں اور ہے ایسی نماز نماز نہیں ایسی نماز کی کوئی تاثیر نہیں ایسی نماز کا اس جہان میں کوئی فائدہ نہیں اس کی عبادت کا اس جہان میں کوئی فائدہ نہیں اس جہاں میں بھی کوئی فائدہ نہیں فہشائے نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی بھی ہے بے حیا بھی ہے نمازی بھی ہے بیوی بے بھی ہے نمازی بھی ہے بیٹی اس کی اس کے اپنے نخرے ہیں اپنے حساب ہیں معاشرے میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں نمازی بھی ہے اپنی دکان اس نے فلموں کی کیسٹیں بیچنے والوں کو دی ہوئی ہے اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے کیوں نہیں روکتی جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نماز روکتی ہے وجہ یہی ہے کہ ہم نماز میں احسان نہیں کرتے نماز کو احسن طریقے سے ادا نہیں کرتے ہم نماز میں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے وضو کرنا ہو تو احسان کے ساتھ نماز پڑھنی ہو تو احسان کے ساتھ روزہ رکھنا ہو تو احسان کے ساتھ اللہ اکبر روزہ رکھے احسان کے ساتھ یہ نہیں فرمایا جو صبح سے شام تک بھوکا رہے گا اللہ اخبار کا اطارا اس کے گناہ معاف کر دے گا یہ تو کتنے یہودی بھی روزہ رکھ لیتے ہیں کتنے ہندو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں پیٹ کے کچھ ایسے کیڑے ہیں جو کسی دوائی سے نہیں مرتے صرف بھوک سے مرتے ہیں اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنا ہے تو آسن طریقے کے ساتھ اس کا طریقہ کیا مدانا ایمان جو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سارے معاف ہو ہمیشہ جزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے جزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے کیسے اس نے ہاتھ کے ساتھ چوری کی اس کا ہاتھ گاڑ دیا گیا اس نے قتل کیا تو قتل کر دیا گیا اسی طرح اس نے روزہ رکھا تو گناہ معاف ہو گئے ان دونوں میں مناسبت کیسے پیدا ہوگی جب اس نے روزہ رکھا جھوٹ سے روزہ رکھا چگلی سے روزہ رکھا گیبت سے روزہ رکھا چیٹنگ سے روزہ رکھا آنکھوں کو غلط استعمال کرنے سے روزہ رکھا زبان کو غلط استعمال کرنے سے روزہ رکھا اس نے مال کو غلط استعمال کرنے سے روزہ رکھا جب ہر گناہ سے روزہ رکھ لیا گناہ کو چھوڑ دیا اور جب بندہ گنا چھوڑ دیتا ہے تو پچھلے بندے بھی مو کر دیتے ہیں آپ کا ملازم ہو غلط غلط چلت چلتا ہو بات آپ کی نامانتا ہو کام چوری کرتا ہو جھوٹ بولتا ہو آپ بہت غصہ ہو لیکن وہ ایک دفعہ معذرت کرنے کے بعد توبہ کر لے اور وہ اپنی حالت کو بہتر کر لے آپ پچھلی شکایتیں ساری ختم ہو جائیں آپ اس کو پچھلے معاف کرتے ہو یا نہیں کرتے ہوا وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اپنا عقیدہ <sniffing and sending> درست کرتے ہیں اپنا درست کرتے ہیں بہت بخشنے والا ہوں میں غفار ہوں میں غفور ہوں میں ستی ہوں بہت پردہ ڈالنے والا بہت بخش دینے والا معاف کرنے والا افور ہوں غفور ہوں غفار ہوں ساری میری صفات ہیں لیکن سب کو معاف نہیں کرتا لمن تابا جو آئے تو صحیح آئے تو صحیح ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں رہ دکھلاوے کسے رہ رو منزل ہی نہیں آئے آ کر کے تیری کرے نن نن کترے آنکھوں سے نکالے اپنے کیے پر پیشانی کا اظہار کرے آئندہ نہ کرنے کا آئندہ اس عمل کو نہ دہرانے کا عزم کرے اور اپنا وہ گناہ چھوڑ دے جو اس دھیان میں آ مانا ایمان درست کر لے آ میرا سالحنگ اپنا عمل درست کر دے تم محتبہ پھر سیدھا ہو کر چلے پھر ہم اس اور یہ بھی کوئی جنتر منتر نہیں ہے بالکل لوجیکل بات ہے انسان بھی اپنے مزدور ملازم اپنے بیٹی بیٹی کو بیٹے کو وہ پچھلے سارے اگر چھوڑ دے اور آئندہ اپنی اصلاح کر لے تو پچھلے کو تو حائم ہی جاتا پچھلوں کو یاد نہیں کیا جاتا ان کو معاف کر دیا جاتا ہے ایسے ہی رحمت اجلاس تو ہزاروں لوگوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت دنیا میں نازل ہوئی جیسے ہم ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں اللہ تو سو کی سو رحمتوں کے ساتھ اپنے بندے پر رحمت کرتا ہے وہ تو ماں سے بھی زیادہ شفیق اور رحیم اور غفور ہے اس لیے جب انسان اپنی حالت اس جہان میں بہتر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی اس کی حالت کو بہتر کر کرتا ہے تو جو روزہ رکھتا ہے احسان کے ساتھ طریقے کے ساتھ اس کے تمام لوازمات کا خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تارا اس کے پیچھے سارے گنا معاف کرتے ہیں لیکن اگر اس کی حالت یہ ہو اللہ فرمائے کم توڑنا جھوٹ بولنا ملاوٹ کرنا حرام ہے اللہ فرمائے روزے کی حالت میں روٹی کھانا حرام ہے اللہ کا یہ فرمان کہ حلال روٹی حرام ہے یہ وہ مان لے اور اللہ کا یہ فرمان کہ چیٹنگ کرنا کم توڑنا جھوٹ بولنا ملاوٹ کرنا یہ حرام ہے وہ جائے سمجھے حلال کو اللہ کے حلال کو وقتی طور پر حرام کیا گیا اس کو تو حرام سمجھتا ہے اور جو ہمیشہ کے لیے حرام تھا اس کو ہمیشہ جائز سمجھتا ہے ایسے کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ ایک ہے اس نے کہا ملاوٹ حرام ہے اس کو تو حلال سمجھتا ہے اس نے کہا روزے کی حالت میں روٹی حرام ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں عجیب عقل ہے اس کی عجیب سوچ ہے اللہ ایک ہے اس کے کہنے کہنے پر پر اس نے حلال کو حرام لیا اور اسی کے جو ہمیشہ سے حرام تھا اس کو حرام نہیں سمجھا ایسے کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اللہ نے آپ کو بھوکے مارنے سے کیا لینا ہے وہ تو آپ کو اپنی بات کا ماننے والا اپنی طاقت اور فرما برداری کا عادی بنانا چاہتا ہے اس ایک مہینے میں اور اگر آپ نے اس اصل روح اور فلسفے کو اس اصل مقصد کو نہ سمجھا بلکہ چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو پانی اور روٹی سے دور رکھا ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہاں ہندوؤں اور یہودیوں کی طرح پیٹ کے کیڑے تو مر سکتے ہیں باقی جو مقصد ربی اللہ نے بیان کیا تھا وہ حاصل نہیں ہوگا تو روزہ احسان کے ساتھ کیسے رکھا جائے گا راتوں کو بھی بخش ہے دل کو بھی بخش ہے رات کا قیام اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کرو گے تو اللہ تعالیٰ سارے گنا معاف کر دے گا دل کے روزے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھو گے اللہ سارے گنا معاف کر دے گا لیکن اگر یہ شرطیں نہ ہوئیں ایمان و احتسابً ایمان اور احتساب نہ ہوا تو پھر میرے بھائیوں نہ اس کا فائدہ اس جہان میں ہوگا نہ اس کا فائدہ اس جہان میں ہوگا آپ سے پوچھا گیا سب سے عبد العمل کون سا ہے جی ہادی کسی روایت میں کہا سلا تو وقت وقت پر نماز پڑھنا پوچھا بعد میں اگلا اچھا عمل کون سا ہے پر میں حج مغرور ایسا حج جو نیکی لے کر آئے مبرور بر سے ہے کا معنی نیکی ایسا حج جو نیکی لے کرائے نیکی کیسے لائے گا جی اسی دکان پر بیٹھا ہے لوگوں نے کہا یہ کر دو وہ کر دو جو تم پہلے کیا کرتے تھے کہتا اب نہیں ہو سکتا اب میں حج کر چکا ہوں اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہوں جلال کے سامنے خاص کے میدان میں رو رو کر موافیہ مانگ چکا ہوں اب میں وہ نہیں رہا اب تمہارے یہ مطالبے پورے نہیں ہوں گے میں ان گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں اب میری حالت بھی اس کی شکل بھی بہتر ہو گئی نبوی شکل بنا لی نمازیں چھوڑتا تھا پوری کر لی اور جو اور کمزوریاں اس کی تجارت میں تھیں ختم کر لی یہ اس کا حج نے کی کرایا ہے اس نے اپنی حالت کو تبدیل کر لیا ہے جس کی حالت اس کی عبادت نے اس جہان میں تبدیل کر دی ربلا اس کی حالت اس جہاں تبدیل और अगर کر کے آیا اور سوائے الحج کے لفظ کے اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا حج کے اعتبار اور اعتماد کے ساتھ پہلے سے زیادہ لوگوں کو دھوکے دیتا ہے فرار کرتا ہے کہ لوگ حج ہی سے لفظ سن کر آتے ہیں اور اس سے اپنی جیب کٹا کر چلے جاتے ہیں تو میرے بھائیو حج المبرور اس کا حج اس جہان میں نیکی نہیں لے کر آیا اس کا حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا حج سے پہلے کی حالت حج کے بعد کی حالت ایک ہے اس کا حج کا کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی آفت میں بھی اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں آج شابان ہے شابان کی حالت اور شپال کی حالت اگر ایک ہے تو اس کے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ والے وہ بارہ مہینے اللہ والے ہوتے ہیں بعض ہوتے ہیں شیطان والے وہ سارا سال ہی شیطان والے ہوتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں بیچارے بالکل حیران پریشان جب اللہ شی رحمان اور شیطان دونوں کا کاؤنٹر کھلا ہوتا ہے تو گیارہ مہینے تو ہوتے ہیں شیطان والے اور جب شیطان کا کاؤنٹر رمضان میں بند ہو جاتا ہے پھر وہ بیچارے مسجدوں میں آ جاتے ہیں مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور وہ آتے رنگ کی وجہ سے نہیں آتے صرف یہ کہ آبت پڑی ہوئی ہے کسی نہ کسی کسی کے پیچھے ضرور لگنا ہے تو تب چونکہ کاؤنٹر ہی ایک رہ گیا ہے تو مجبوراً آ جاتے ہیں اور جب پھر عید رات اذان ہوتی ہے مغرب کی تو ایک نماز ان کو مجبوراً پڑھنی پڑتی ہے اس لیے کہ وہ آ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ غائب ہو گئے کیونکہ ان کے باس کا کاؤنٹر کھل گیا ان کو آنے کی ضرورت نہیں مجبوری نہیں آپ بتائیے کہ اس کو رمضان کا کوئی فائدہ ہوا جب اس کو یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو وہاں کیا ہوگا قول جو شریعت اسلامیہ عمل میں کوئی ضرور نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں تین سیڑھیوں پر آمین آمین آمین فرماتے ہیں پوچھا گیا اس بات پر آپ نے آمین فرمایا فرمایا جبریل امین نے کہا جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کے گناہ واف نہ ہو وہ زلیل ہو جائے میں محمد نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ رمضان آپ اس کو لوگ مبارک دیتے ہیں رمضان مبارک ہو آپ کی زندگی میں ایک اور رمضان آ گیا مبارک ہو میں بھی آپ کو مبارک دیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ, ساتھ یہ بہت بڑی داری بھی ہے ایسا نہ ہوگیٹ کی کی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے اندر اندر آپ نے اپنے گناہ معاف کروانے اور میں آپ کو مختصر طور پر بتا دوں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی نیکی قبول ہو گئی نیکی کیسے قبول ہو گئی یہ تو میں بتا چکا جس کی نیکی اس جہاں میں فائدہ دیتی ہے اس کی حالت کو بہتر کرتی ہے یا یادین یادین اے ایمان والو خود ابارکم سیاح خود اباردین تم پر روزے فرض کیے کیوں تاکہ جہنم سے بچ جاؤ تاکہ جنت میں چلے جاؤ روزہ جہنم سے ڈھال بھی ہے روزہ جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے جنت کے دروازے کا نام باب الریان ہے جس میں روزے دار داخل ہوں گے ساری باتیں درست ہیں لیکن اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تاکہ تم نے تکوا اور تکوا اگر اللہ فرما سے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ آپ اپنا محاذمہ نہیں کر سکتے مرنے کی بات پتا چلے گا کس کا روزہ قبول ہوا کون جنت میں گیا لیکن اللہ نے وہ بات بیان کی ہے جو آج آپ چیک کر سکتے ہیں تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے تکوا آیا نیکی کرنے کو دل چاہا برائی سے دل کو ہوا توبہ کر لی تقویٰ آ گیا تو آپ سمجھو کہ آپ کی نیکی قبول ہے اور اگر اللہ کا بتایا ہوا نتیجہ اس جہان میں نہیں نظر آتا تو پھر اس جہان میں بھی نظر آتا. جہاں آپ تعلق ہے کہ آپ کے گناہ باغ ہوئے یا نہیں ہوئے آپ جبریل امین کی بد دعا کے مستحق تو نہیں بن گئے یہ چیک کرنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے اس رمضان میں جتنے ہم نے گناہ چھوڑے توبہ کی اتنے اللہ تعالی نے انشاءاللہ معاف کر دیے اور جو ہم نے نہیں چھوڑے ان کو اللہ کیسے چھوڑے گا اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کتنے گناہ معاف ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے چھوڑے کیا یہ بات دل کو لگتی ہے کہ ہم نہ چھوڑیں اور اللہ معاف کر دیں ایک آدمی کو شیطان نے داڑھی چھیننے پر لگایا ہوا ہے اس نے اس سے توبہ کر لی تو کوئی بھی امید ہے اللہ تعالی نے اس کو معاف کر سب پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنی حالت کو بدل لیا تو کون سے گناہ معاف ہوئے یہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ آپ نے کون سے چھوڑے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جاؤ گناہوں سے توبہ کرتے چلے جاؤ تو ان رمضان گزرے گا ہم اللہ تعالی کی رحمتوں کے مستحق بن چکے ہوں گے ہم اللہ تعالی کے مستقی بندے بن چکے ہوں گے ربید الجلال کی جنتوں کے مستحق بن چکے ہوں گے باب الریام سے داخلے کے مستحق بن چکے ہوں گے اور جبری الحمین کی بد دعا کہ جو آدمی رمضان گزرے اور اللہ نے اس کو موافع کیا ہو اس بد دعا کے ہم مستحق نہیں بنیں گے اس طریقے سے اس محاسبے سے اپنے احسان کے ساتھ رمضان گزارو راتوں کا قیام کرو دن کے روزے رکھو قرآن کی تلاوت کرو صدقہ خیرات کرو انشاءاللہ یہ رمضان بھی آپ کے لیے مبارک ہو اس کے بعد عید بھی آپ کے لیے مبارک ہو اور جیسے آج یہاں ہم جمع ہیں اللہ ہمیں فردوس دور سے عالم جمع فرمائے تو ما عالین